اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنی رب کی تعریف کے ساتھ سین کی پاکی بولتے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب